ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قادے بنا دیئے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور اپنی رب کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی را پر ہو